بیانیہ حسوم یہ مکتبۃ المدینہ جو داوستانی کا اشاتی ادارہ ہے اس کی مطبوعہ کتاب ہے چار سو بہتر صفحات ہیں اس کے اس کے, اس کے صفحہ نمبر چھتیس سو سینتیس پر شرکت طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت برا العالیہ نے القول البدی صفحہ دو تین تیس کے حوالے سے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت نقل کی ہے سنیے ایمان تازہ حضرت سیدنا امام سخاضی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ اللہجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزک کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و کے دف آ کرتا ہے ہر درود صلو درد الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم ماہ رمضان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں اشر رحمت جاری و ساری ہے آج اشرہ رحمت کا نواں دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا تذکرہ سنی شعب المان جلد ایک صفحہ دو سو بان میں حدیث نمبر تین سو بیس اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے قدیمی کے تاجور شاہ باہروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ایک شخص جہنم میں ایک ہزار سال تک جلے گا اور پھر پکارے گا یا منان اے احسان و مہربانی فرمانے والے میرے رب اللہ رب العلہ حضرت سیدنا میں جبریل امی علی سلام سے فرمائے گا جبریل جاؤ جا کر اس بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو حضرت سیدنا میں جبریل امی علی سلام اسے لا کر بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر دیں گے اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندے تو انہیں اپنی جگہ اور ٹھکانے کو کیسا پایا بندہ افس کرے گا اے میرے رب بہت بھیاک جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے حکم ہوگا اسے دوبارہ وہیں لے جاؤ یعنی جہنم میں دوبارہ پہنچا دو اور عرض کرے گا یا اللہ ازل مجھے تیری رحمت سے یہ امید تو نہ تھی کہ تُو جہنم سے ایک دفعہ رہائی دینے کے بعد ایک دفعہ رہائی دینے کے بعد دوبارہ اس میں ڈال دے گا امید و رحمت کی یہ بات سن کر اللہ ازل فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو جہنم سے رہا کر دو یعنی اسے جنت میں لے جاؤ سلحی صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے اس طرح بھائیو قربان جائیے رحمان الرحیم پروردگار جل جلال ہو کی رحمت بے پایا پر رحمت بے پایا پر جو اپنے گناگار بندوں کی پکار سنتا ہے اپنے بندوں کی امیدوں کی لاج رکھتا ہے جہنمیوں کو بھی دریائے رحمت میں نہلا کر چنتی بنا دیتا ہے سبحان اللہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ کی میں سعادت میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروز محشر دو افراد جہنم سے نکالے جائیں گے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ساری سزا گناہوں کی پاداش میں ہی تمہیں ملی ہے بندوں پر ظلم کرنا میری شان کے لائق نہیں اللہ تعالی ان دونوں کو دوبارہ دوزخ میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ان دونوں میں سے ایک اپنی زنجیر اور سلاسل یعنی بیڑیاں اٹھائے جلدی جلدی جہنم کی طرف چلے گا دوسرا مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دوبارہ طلب فرمائے گا اور ان سے ان کے اس عمل کے بارے میں پوچھے گا یعنی ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم جلدی جلدی جہنم کی طرف کیوں مر رہے تھے اور دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تم وہ مڑ کر کیا دیکھ رہے تھے جلدی کرنے والا عرض کرے گا یا میں نے نافرمانی اور کوتاہی کا وبال ابھی چکھا ہے اس لیے خوف زدہ ہو گیا ہوں دوسرا عرض کرے گا مولا میرا حسن زن ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ دوزخ سے نکال کر دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا اللہ تبارہ کا کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور انہیں داخلے جنت کر دیا جائے گا سبحان اللہ عظیم صفی شاعر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب جبار کا ہار خوف بھلا ایس بابوں ہے ستار غفار ہمیشہ رحم امید جنابوں جو قہر کمان لگنا کون کوئی جو چھٹ رحمت اس دی جگ وسائی ہر ایک نعمت لٹدا یعنی مجھے خوف اس اعتبار سے ہے کہ اللہ جبار کا ہار ہے ازل مگر اس کی رحمت پر بھروسہ ہے وہ ہمیشہ ایپ چھپانے والا بے حد معاف فرمانے والا ہے اگر وہ شان جبداری اور قہاری ظاہر فرمائے تو کوئی اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا لیکن تمام کائنات اس کی رحمت سے آباد ہے ہر ایک اس کی نعمتوں سے دامن بھر رہا ہے سبحان اللہ سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت اللہ تعالیٰ کی وسیع عریض رحمت کی امید بنداتے ہوئے فرماتے ہیں کیوں رضا کوڑے ہو ہستے اے او اٹھو جب وہ غفا بھائیوں چاہے بندے سے کتنے گنا ہو جائیں اسے رب تبارہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے اس کی رحمت کی وسعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو باون شہرشاہ خوشخصال پیکرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثل و بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد اللہ عزل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سو رحمتیں پیدا فرمائی ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در طے رکھ دی گئی ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی اسی ایک رحمت سے والدہ اپنی اولاد پر مہربان ہے اسی ایک رحمت سے وحشی درندے اپنی اولاد پر مہربان ہے اسی ایک رحمت سے پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے جب قیامت کے دن ہوگا اللہ از وجل اس ایک رحمت کو دوسری ننانوے رحمتوں میں ملا کر سو مکمل فرما دے گا اور بروز قیامت ان سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اس بے کسی میں دل کو میرے ایک لگ گئی مالا اس بے قصی میں دل میرے تیک لگ گئی شوہرا سنا جو راہ متے بے کس نواز کا تو بے وسا تجے شاہ ہے کا دیتا ہوا سیتا تجاہ ہے ہیجاد کا دیتا ہوا سیتا تجے شاہ علی اللہ تعالی علی محمد شعب الایمان حدیث نمبر دو سو باسٹھ حضرت سیدنا ابو حرع رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک عرابی یعنی عرب کا دیہاتی اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعال علی وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا ارشاد فرمایا اللہ تبارہ کا کی کیا وہ خود لے گا ارشاد فرمایا ہاں وہ عرب کا دیہاتی سن کر مسکرانے لگا ارشاد فرمایا کیوں مسکراتے ہو ارض کی کریم جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگر فرماتا ہے ارشاد فرمایا آرابی نے سچ کہا جان لو اللہ از وجل سے بڑا کریم کوئی نہیں وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے ہم بھکاری کاری وہ کریموں کا خدا ان سے فضوں ہم کون ہم کو بھیکاری منگتے سائن اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کریم ہے کرم ہے جو مانگتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں دن مانگے بھی عطا فرماتے ہیں قطرہ مانگے تو دریا عطا فرماتے ہیں مالا مال کر دیتے ہیں ہم بھیکاری وہ کریم ان کا خدا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا رب عزوجل وجل ان سے فضو ان سے بڑھ کر کریم ان سے بڑھ کر مہربان وہ کیسا مہربان ہے جس نے ایسا مہربان نبی عطا فرمائی. ہم بھکاری وہ کریل کا خدا ان سے فضول اور کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ ودارکہ وصل تفسیرِ تبری حدیث نمبر چودہ ہزار تین سو اکتالیس منقول ہے قیامت کے دن ایک شخص کو میزان پر لائے جائے گا قیامت کے روح ترازو رکھا جائے گا نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا جو پلڑا بھاری ہوگا وہ دنیا کی طرح نیچے نہیں جائے گا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا نیکیاں دائیں پلڑے میں رکھی جائیں گی بدیاں بائیں پلڑے میں رکھی جائیں گی اللہ اکبر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فرشتے ندا کریں گے آواز دیں گے سعادت مند ہو گیا کبھی شقی نہیں ہوگا لاہو اکبر اور جس کا گناوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی شقاوت کی صدایں فرشتے لگائیں گے لا لا لا تو قیامت کے روز اس شخص کو میزان پر لایا جائے گا اس کے نام اعمال کے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے ہر رجسٹر پر گناہ درج ہوں گے رجسٹر تاحد نگاہ وسیع ہوں گے ان کو میزان میں رکھا جائے گا پھر انگلی کے پورے جتنا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی رسالت کی گواہی لکھی ہوگی اس ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا سارے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ جو تو نظر پہلے ہوئے وہ ایک پلڑے میں اور وہ انگلی کے پورے جتنا وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر اللہ تعالی کی وحدانیت اور میرے آقا ہی سلاۃ اسلام کی رسالت کے بارے میں لکھا ہوگا وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ گناہوں پر غالب آ جائے گا گناہوں کے 99 رجسٹروں پر غالب آ جائے گا اور اللہ عز و جل اس الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس کو معاف فرما کر جنت میں لے جانے کا حکم فرمائے گا سوران اللہ قرآن اللہ داخیلے خلد ہم کو جو فرمائے تو لے خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہوں اور شورو بے آب جو گلما کسے کہتے ہیں وہ جنتی لڑکے کم سن لڑکے دس گیارہ بارہ سال جو بلوغت سے قبل بچے کی عمر ہوتی ہے وہ حسین و جمیل لڑکے جو جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کرم سے معمور ہوں گے جنتیوں کی خدمت کریں گے ہم ہو اور شورو بل مال بے آب جو مینا دیکھ دیکھے کربی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی بارک و بارکہ وسلم میرے آقا سیدی علیہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پرمان شمعی رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت, رحمت رحمان فرماتے ہیں مجد باد آفیو شاہ فیشہ ابرار ہے اے مجرموں اے گناہ گاروں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں مشدآباد تمہیں مبارک ہو تمہیں خوشخبری ہو کہ شفات کرنے والے نیکوں کے سردار ہیں نیکوں کے شہنشاہ ہیں سبحان اللہ نہیں آکاری فلاۃ و سلام ہم گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے ہیں شفاعت کرنے والے ہیں شفاعت کا مطلب ہے سفارش مجھ دے آسی او شا پیشہ اب رار ہے ٹہنیت مجھ ری موجا خدا غفار ہے تہنیت اے مجھ ری موضاط خدا غفار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے اس ٹائم اللہ تبارک و واط کی رحمتوں پر قربان جائیے بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے دس رحمتوں سے مولا نواز دیتا ہے دس بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارہ و وا کی سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سو بار درود پاک پڑھنے والے کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بری قیامت کے روز شہیدوں میں اٹھایا جائے گا بروز قیامت ایک شخص کو ایک ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا جہنم سے ایک ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا یا حنان یا منان پکارتا ہوگا اور چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا وہ یہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں ڈالے گا تو اس کی رحمت کی یہ امید سن کر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں لے جانے کا حکم فرمائے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ تعالی سے اسلے رکھنا چاہیے اور وہ دو افراد جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی کیسی ایمان افروز بات ہم نے سنی کہ جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انہیں جہنم میں جانے کا فرمائے گا تو ایک اپنی بیڑیاں اور زنجیریں اٹھا کر جلدی جلدی جا رہا ہوگا دوسرا مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا جب دونوں کو دوبارہ بلایا جائے گا تو اللہ تبارک وا تعالی کے بارگاہ میں پوچھنے پر ارس کیا جائے گا ایک ارض کرے گا یا اللہ نافرمانی فرمانی اور کوتاہی کا وبال چک چکا ہوں خوف زدہ تھا جلدی جلدی اس لئے جا رہا تھا دوسرا کہے گا مولا میرا حسن زن تھا کہ تو ایک مرتبہ دوزخ سے نکال کر دوبارہ داخل نہیں کرے گا رحمان و رحیم حنان و منان وہ ستار و غفار مولا جل جلالو ہو دونوں کو جنت کا حکم فرما دے گا سرحان اللہ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی اور اب کی رحمت پر قربان جائیے اس کی سو رحمتیں ہیں صرف ایک رحمت کا ظہور دنیا میں ہے جس کی وجہ سے آپس کی یہ محبتیں قائم ہیں جب اس ایک رحمت میں 99 رحمتیں مزید شامل ہو جائیں گی تو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ مولا کی رحمتیں کیسی ہوں گی سبحان اللہ اور کیسی پیاری بات میرے اکالی سلاط اسلام کی بارگاہ میں اس عرب کے دیہاتی نرس کی کہ حساب کون لے گا اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور پھر وہ مسکرانے لگا کریم جب پکڑتا ہے تو معاف کر دیتا ہے حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے اور میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا کہ یہ عربی یہ دیہاتی صحیح کہہ رہا ہے اللہ اللہجل سب سے بڑا کریم ہے سبحان اللہ قربان جائیے ننانوے رجسٹروں پر جو تہ نظر کشادہ ہوں گے وہ کاغذ کا پورا بھر ٹکڑا جس پر کلمہ طیبہ ہوگا وہ اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جنت میں داخل کرے گا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید منقطع نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے بندوں کو فقط اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے مگر میٹھے میٹھے اس ٹائم تھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بندہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے خوف بھی ہونا چاہیے امید بھی ہونی چاہیے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے تو اسی طرح اس کے قہر و غذب کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ذرا نوازے چھوٹی سی نیکی پر رحمت کاملہ سے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے بخش فرما دیتا ہے تو وہیں بظاہر کسی چھوٹے نظر آنے والے گناہ پر گرفت فرما لے تو،, تو رحمت بھرے بیان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ اب رمضان کے روزے رکھنے کی کیا حاجات ہے کثرت تلاوت کی کیا حاجات ہے والدین کی ادب و احترام کی کیا حاجات ہے ہمیں نیکیوں کی کیا حاجات ہے زکات دینے کی کیا حاجات ہے صدقہ دینے کی کیا حاجات یہ افطاریاں کروانے کی کیا حاجات ہے مساجد بنوانے کی کیا حاجات خرچ کرنے کی کیا حاجات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا حاجات ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے وہ معاف کر دے گا بے شک اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور ہر شخص اس کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا مگر رحمت بھرا بیان سن کر دھوکے میں پڑ کر ہمیں گناہوں پر دلیری نہیں کرنی چاہیے گناہوں پر دلیری اچھی نہیں اس کی بارگاہ میں آجزی پسندیدہ ہے ہمیں اس کے بارگاہ میں آجزی کرتے رہنا چاہیے جھکتے رہنا چاہیے ہم وہ گناہ کر کے دلیر ہو جائیں اللہ والے نیکیاں کر کے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک کو تعالی رد نہ فرما دے تو ڈرتے رہنا چاہیے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان کے دن جلدی جلدی گزرتے چلے جا رہے ہیں کل کی باتیں چاند نظر آیا تھا نو تاریخ ہو چکی جب آپ یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں بہت جلد بقیہ دن بھی گزر جائیں گے تو جو دن باقی رہ گئے اس میں اچھے اچھے اعمال بجا لائیے کثرت عبادات کی سعادت حاصل کیجیے ممکن ہو تو تحجد ادا کیجئے اشراک چاشت اوا ادا کیجئے روز نماز توبہ کے نوافل پڑھ کر سوئیے اور سبحان اللہ تحجد رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے اور کثرت تلاوت کی سعادت نضول قرآن کے مہینے میں حاصل نہیں کریں گے تو کب کریں گے اور میٹھے میٹھے اسلائیں بھائیوں کثرت سے استغفار اس مہینے میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے کثرت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جنت کی دعا اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے کثرت سے جہنم سے آزادی کی دعا اب نہیں کریں گے تو کس مہینے میں کریں گے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی خصوصی عبادت جو عام طور پر رمضان میں ہوتی ہے وہ ہے احتکاف دعوت اسلام والے تو تیس دن کا احتکاف کرتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور آخری دس دن کا اعتقاف یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری میٹھی سنت ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں میں آپ کو اعتقاف کا مشورہ دوں گا آئیے میں آپ کو اس کی بہار بھی پیش کرتا ہوں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ترغیب ہوگی چنانچہ فیضان سنت میں امیر السنت درج فرماتے ہیں سکر شہر باب اسلام سندھ کے ایک اسلام بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے پکا دنیا دار اور ہر وقت دنیا کا دھن کمانے کے دھن سوار رہتی ہے بہت گناہوں کی تاریخیوں میں آگے بڑھ گیا تھا بعض آشکان رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی رمضان میں بار بار میرے پاس آتے اور مجھے اجتماع مجھے اجتماعی احتکاس کی دعوت دیتے میں ٹال دیتا بڑے مجھے ہوئے تھے مایوس ہونا گویا جانتے ہی نہیں تھے میرے حال پر انہوں نے مجھے نہ چھوڑا مجھے نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے ان کی مسلسل انسادی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں موتقف ہو ہی گیا مجھے کیا معلوم تھا عاشقوں کی دنیا کیسی ہوتی ان آشقان رسول کی صحبت میں واقعی رنگ چڑھا دیا میں نمازی بن گیا میں نے داڑھی رکھ لی مامے کا تاج سجا لیا تحریص نعمت کے لیے ایک بات ارض کرتا ہوں مجھے وہاں یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے صوح اتفاق سے احتکاب والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا میں نے رضاء اللہ عزا وجل کی خاطر ہاتھ و ہاتھ کاریگروں کو بلوایا جیب سے اخراجات پیش کیے استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے الحمدللہ للہ عزا وجل اعتکاف کے بعد سے اب تک کئی بار عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنت و بھرے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکار جامع عشق نبی ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ اللہ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکار اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے جو دن باقی رہ گئے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ کاش سارے روزے ہم رکھ لیں اللہ آپ کو مجھے آسیت نصیب فرمائے اپنی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما دے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی